کا مقابلہ سپاہی سے ہو سپاہی کا مقابلہ نہتے شہریوں سے نہیں. جب قتال کا ذکر آیا اس کے لیے انفاق کی ضرورت ہوتی ہے فوج تیار کرنے کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے اس کی اب ترغیب دی جا رہی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو احسان کا طریقہ اختیار کرو ان اللہ یحب المحسنین اللہ محسنوں کو پسند فرماتا ہے یعنی اللہ کا دین جب ضرورت مند ہو تو اس وقت اپنا مال بچا بچا کے نہ رکھو جو یہ کرے گا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا دراصل وہ اپنے ہی آپ کو ہلاکت میں ڈالے گا تو انفاق میں جوش اور شوق ہونا چاہیے خلوص ہونا چاہیے اللہ ہمارے مالوں کا محتاج نہیں ہے ہم اس بات کے محتاج ہیں کہ اللہ ہمیں کوئی موقع دے دے کہ ہم اس کے دین کی خدمت میں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈال سکیں اور اگر یہ نہیں کریں گے تو دنیا میں محکومی ہوگی اور آخرت میں اللہ کے ناراضگی کا سامنا ہوگا و اطم الحجہ والمر تلّہ اللہ کی خوشی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو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 جو شخص ان مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران اس سے کوئی شہوانی فیل کوئی بدعملی کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا و سفر کے لیے زاد راہ ساتھ لے لو فن خیر تقوا و تقونی یا الباب اور سب سے بہتر زیادہ راہ پرہیزگاری ہے تقویٰ ہے بس اے ہوش میری نافرمانی فرمانی سے بچو جب تم پیکنگ کر رہے ہو سوٹ کیس میں چیزیں رکھ رہے ہو تم نے پاسپورٹ رکھ لیا تم نے کرنسی رکھ لی سب کچھ رکھ لیا سارا کچھ بٹوے میں رکھ لیا تو ذرا دل کے بٹوے میں جھانکو تقویٰ ہے اس کو نہ بھول جانا بہت ضرورت پڑے گی حج کے دوران صبر اور محبت اور ٹھنڈے مزاج اور برداشت کی بہت ضرورت پڑتی ہے انسان کو دوسروں کی کمزوریوں کا لحاظ رکھنا اس کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ تقوی ہی سے ساری چیزیں آتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اتقوا ہا ہونا تقوا یہاں ہوتا ہے دل کے اندر تو فن خیر زاد تقوا تقوا نہیں بھول جانا کہ سب کچھ تم لے گئے تم نے درہم بھی لے لیے دینار بھی لے لیے ریال بھی لے لیے اور تقویٰ نہ لیا یہ ضرور ساتھ لے کر جانا بہت ضروری چیز ہے لئی سا علیہ کم جنا ہوں فضلم ربکم اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں پھر جب عرفات سے چلو تو مشر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو ارفات کے میدان میں نو ذی کو جمع ہوتے ہیں اور یہ حج کا رکن رکین ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالی کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرے اس روز اللہ بندوں سے بہت قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے حاجیوں پر فخر کرتا ہے وف کرو ہو کما ہدا اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے پھر دیکھیں پھر ریمائنڈر کہ اپنی طرف سے طریقہ عبادت ایجاد مت کرنا تمہیں اطاعت کے لیے بھیجا گیا ہے دین ایجاد کرنے کے لیے نہیں جو طریقے اللہ رسول نے بتا دی ہیں اس کو کافی سمجھو اپنے لیے وت کرو ہو کما ہداکم۔ اس کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے ہدایت دی ہے یہ کبھی اس غلط فہمی میں تم کو شیطان نہ ڈال دے کہ آباء کا طریقہ تھا سنت سے ثابت نہیں تو کیا ہوا یا یوں کر لینے میں کیا حرج ہے یا یہ کہ ہماری نیت تو بہت اچھی ہے یہ سب باتیں اپنی جگہ لیکن اللہ کی شریعت اللہ کا حکم اپنی جگہ اور وہ کیا ہے وروح کما ہدا کم و ان کم تم ان لمن اقبالین ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آبا اجداد کا ذکر کرتے تھے اسی طرح اب اللہ کا ذکر کرو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر فمن آسی تو لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے میں یقولو جو کہتا ہے رب بنا آتی نہ دنیا جو کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھ کو دنیا ہی میں دے دے آخرت کے لیے مغفرت کی کوئی دعا نہیں کرتا آخرت کے درجوں کی دعا نہیں کرتا ہدایت نہیں مانگتا بس بچوں کی شادیاں ہو جائیں کاروبار میں ترقی ہو جائے میرا گھر بن جائے مجھ کو صحت مل جائے ضرور مانگے لیکن صرف یہ نہیں یہاں ذکر ان کا ہے جو صرف دنیا ہی دنیا مانگتے ہیں ان کے لیے فرمایا و ماں لہو فلاق ہی من خلاق ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور دنیا میں بھی حسنا نہیں مانگ رہا حلال سے میرے حرام سے ملے جیسے بھی ملے بس اللہ ملے ہر حال میں ملے بچے کی شادی ہے کہ دعا نہیں ہے کہ اللہ نیک بہو سوم و سلاد شریعت کی پابند بہو اللہ مجھ کو ملے بس ملے خوبصورت ہو گھر کی ہو داماد ملے اتنا اتنا کمانے والا یہ دعا نہیں کہ اللہ حلال کمانے والا متقی داماد متقی بہو مجھ کو دے دے اپنے بچوں کے لیے بس دنیا ہی دنیا تو آخرت میں حصہ نہیں مانگا جو نہیں اس کے برعکس کچھ عقلمند من منہم اور ان میں سے مئی یقول جو کہتا ہے ربنا نا فی فت دنیا حسن توں و فلاخرت حسن توں وقینہ نار اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی اور آخ کے عذاب سے ہمیں بچا لے یہ دعا کثرت سے پڑی جاتی ہے طواف میں رکن یمانی سے ہجرسوت کی طرف آتے ہوئے بہترین انتہائی جامع دعا ہے دنیا کی بھی بھلائی آخرت کی بھی بھلائی اللہ دے دنیا حلال سے ہم کو دنیا دے اور آخرت میں ہمیں آنکھ کے عذاب سے بچا لے اولا کلحم نسیبا کسب و اللہ سری الحساب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 میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے انسان جب حد سے واپس آتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ آج ہی پیدا ہوا ہو یہ حدیث میں ہمیں مضمون ملتا ہے اب واپس آ گئے تو یہ کوئی نہ کہے کہ اچھا اب تو ہمارا میٹر زیرو ہو گیا نہیں بلکہ واپس آ کر اب تقوی کی ہدایت ہے جو کی جا رہی ہے کہ پچھلے گناہوں سے تو پاک ہو گئے اب آئندہ بھی اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک رکھنا مقبول حج کی علامت یہ ہوتی ہے کہ دل دنیا کی محبت سے فارغ اور آخرت کی طرف راغب ہو جاتا ہے وہ منسی میں یور جبوں کا قول فلحیات دنیا و یوش حد اللہ اللہ معافی قلبی وبد انسانوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے حالانکہ اللہ یعنی جس کو کہ وہ گواہ بنا رہا ہے فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا اب یہاں مراد وہ لوگ ہیں چاہے وہ کفار میں سے ہوں چاہے منافقوں میں سے جو تقوی کی دولت سے محروم ہوتے ہیں تقبے کی دولت کے بغیر اگر اقتدار کی دولت یا دنیا کی دولت ہاتھ آ جائے تو وہ فساد کے علاوہ اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتی آج ہم دنیا کا حال دیکھ رہے ہیں اکولوجیکل سسٹم سارا ڈسٹربڈ ہے انوائرمنٹل پولیوشن ہے بیج بھی ایسے ہیں کہ جو جینیٹکلی انجینئرڈ ہیں فصل ایک دفعہ اگاتی اب دوبارہ اس کے اندر بیج نہیں پیدا ہوگا پھر بیج خریدنا ہے تو فوڈ پروڈکشن فوڈ سورس چند ہاتھوں کے اندر آ گیا اور جس نے کھانا کنٹرول کر لیا اس نے ساری دنیا کو کنٹرول کر لیا اسی طرح پاپولیشن کنٹرول وہ کہتے ہیں کہ ڈیموگرافک بیلنس ہمارا خراب ہو رہا ہے تو ساری توجہ اس وقت مسلمانوں کی طرف ہے کسی طرح ان کی نسل کو بڑھنے سے روک دیا جائے اور اپنے ملکوں میں آپ نے پچھلے دونوں پڑھا ہوگا فرانس میں انسینٹو دیا گیا ہے وہاں پر ان کی خواتین کو کہ اتنا اتنا ان کو پیسہ دیا جائے گا اگر وہ دو کے بجائے تین بچے پیدا کرنے لگ جائیں یہ دو نشانیاں ہیں فساد کی کھیتی کو ہلاک کر دینا اور نسل کو ہلاک کرنا اور نسل صرف نسل انسانی نہیں آپ دیکھیں کتنی اسپیشیز ہیں جو ڈسٹنکٹ ہو رہی ہیں اور یہ انہی لوگوں کے کرتوت ہیں جن کے ہاتھ میں آج دنیا کی باگ دوڑ ہے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 اب اگر ایسے بندوں میں شامل ہونا ہم چاہتے ہیں تو آگے فرمایا یا ایو الدینہ آ منو پھر کس سے خطاب ہے مجھ سے یا ایو اللہدین آ منو خلوفِ سلمی کافت اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ چوبیس گھنٹوں کے ساتھ پوری زندگی کے ساتھ عبادت معاشرت معیشت سیاست کلچر اینٹرٹینمنٹ ریلیکسیشن کا ٹائم کام کا ٹائم میرج ہال میں ہو یا مسجد میں ہو یا اسٹاک ایکسچینج میں ہو یا تم عدالت میں ہو یا تم پارلیمنٹ میں ہو ادخلوفِ سلمی کا وتا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور دیکھو ولا تت و خطوات شیطان دیکھو شیطان کے نقش قدم پہ مت چلنا وہ تو اس پارٹ ٹائم مسلم بننے کو بڑا رنگین اور بڑا عقل مند ہونے کی نشانی بنا کر دکھائے گا ولا تب تب خطوط مت سننا اس کی بات کیوں ان لکم عدو مبین تمہارا کھلا دشمن ہے ریزرویشنز کے ساتھ ایکسپشنس کے ساتھ مت آؤ شرط لگا کر مت آؤ کنڈیشنل سرنڈر مت کرو یہ یہ مانیں گے یہ یہ نہیں مانیں گے تو اللہ تمہیں بھی چھوڑ دے گا تمہارے دین کو بھی چھوڑ دے گا اللہ پہ ناوزب اللہ کیا ہے احسان آنا ہے تو پورے آؤ نہیں آنا تو باہر رہو دروازوں میں مت لٹکو آدھے اندر آدھے باہر دوسروں کے لیے بھی تم راستہ روکنے والے بن جاؤ گے اللہ کو تو سو فیصد اطاعت چاہیے اللہ نائنٹی نائن پرسینٹ فیصد اطاعت پر راضی نہیں ہے اللہ کے سر پہ کیا احسان کرتے ہو تھوڑا مان کر کہ کہتے ہو کتنا کہ تو کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہو اللہ کا فائدہ ہے نہیں ہر چیز اپنے لیے تو ہم مکمل چاہتے ہیں کوئی آدھا لباس نہیں چاہتا کوئی آدھی غذا نہیں چاہتا کوئی آدھی تنخواہ نہیں چاہتا کوئی ادھورا بچہ نہیں چاہتا کوئی ادھوری محبت نہیں چاہتا تو یہ ادھورا پن اللہ کے لیے ہی رہ گیا ادھوری چیز اسی کو دینی ہے کیوں یہ مت کرو ادخلوفلمی کا فتن پورے وفادار ہو جاؤ اپنے رب کو دیکھو کیسا نوازے گا تمہیں یہ دارالاسلام ہے نا اس کے کچھ قوانین ہیں اس میں پکن اینڈ چوز نہیں ہے احکامات میں چوائس نہیں ہے شیطان کہتا ہے نماز روزہ اللہ کی کرو اللہ کے حکم کے مطابق کرو شادی بیاہ غمی خوشی اپنی مرضی سے کرو حال حلیہ لباس معاشرے کی مرضی کا کرو یہ وفاداری کی تقسیم شرق کی طرف لے جاتی ہے اور یہ شیطان سجھاتا ہے ایسا کبھی خیال آئے کہ شادی میں سنت کا کیا تعلق میرے لباس سے قرآن کا کیا تعلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے تاکہ شیطان بھاگے فرمایا وارننگ ہے فئن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فعلموا ان الله عزیز حکیم جو صاف صاف ہدایت تمہارے پاس ا چکی ہیں اگر ان کو پا لینے کے بعد بھی پھر تم نے لرجش کھائی تو خوب جان لو یعنی کان کھول کے سن لو بی اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے کیا شان ہے ہمارے رب کی ہلونا کس بات کا انتظار ہے کیا ایجیٹیشن ہے کیا جھجھک کیا ہچکچاہٹ کیوں نہیں داخل ہوتے سلامتی میں کس بات کے انتظار میں ہو کیا یہ منتظر ہیں فرمایا کیا یہ منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں میں فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے آ جائے علم الیقین کافی نہیں ہے این الیقین کے انتظار میں بیٹھے ہو بہت بڑی بھی وقفی. اللہ کو آنکھوں سے دیکھو گے تب مانو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس وقت تمہارا یہ مان لانا کیا کیوں انتظار میں ٹائم گزارتے ہو ضائع کرتے ہو وقدی الامر اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے آخر کار معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں بنی اسرائیل سے پوچھئے کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو بد بختی سے بدلتی ہے اسے اللہ سخت سزا دیتا ہے کیا نعمت نعمت ہدایت قرآن رکھنے کے باوجود ہدایت کی نعمت سے محروم رہنا اس سے بڑی بدبختی اور محرومی اور کیا ہو سکتی ہے اب کیا چیز رکاوٹ اس کا بھی ذکر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 تو اللہ کا اختیار ہے جسے چاہے بے حساب دے کوئی بڑی بات نہیں مذاق کا ذکر ہے یہ ایمان کا ایسڈ ٹیسٹ ہے اپنا مذاق اڑوا سکتے ہو یا نہیں اب جو لوگ صرف لوگوں کی نظروں میں بلند ہونے کے لیے نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں وہ یہیں سے راستہ بدل لیتے ہیں وہ صرف قرآن کے اتنے حصے پر عمل کرتے ہیں کہ جو لوگوں اور معاشرے کے لیے قابل قبول ہو جیسے کہ ہمارے معاشرے کے اندر عمرہ حج نماز روزہ قابل قبول ہے یہ کر لیں گے نو no پرابلم لیکن وہ کام شریعت کے وہ احکامات جس پر عمل کر کے معاشرے یا لوگوں کی نظروں میں گر جائیں لافنگ سٹاک بن جائیں یا سوشل آؤٹ کاسٹ ہو جائیں یا اس کا اندیشہ ہو اس پر عمل نہیں کریں گے اور مذاق اڑانے کی بڑی بڑی شکلیں ہوتی ہیں ایک ہمدردی کا سا انداز سمپتھیٹک ایٹیٹیوڈ کیا ہو گیا بیچاری کو مائی لگنے لگ گئی افسوس بھی کرنا پھر کم عقل ایسے بیکورڈ سمپل ٹن سمجھنا کہ شاید عقل نہیں ہے اسی لیے پتہ نہیں کہاں درس پر جانے لگ گئے پتہ نہیں کس کی باتوں میں آ گئے اگر یہ کہہ دیں کہ اللہ رسول کی بات مان رہے ہیں پھر تو یہ اعلیٰ ہو گئے عمل کرنے والے تو ڈیگریٹ کرنا ان کو کانڈسینڈنگ ایٹیٹیوڈ کہنا پتہ نہیں کس کی باتوں میں آ گئے ہو تم یہ طریقہ یا کلم کھلا حسنا ایسے میں آپ پورے اعتماد کے ساتھ کہہ دیجئے ان سے کہ اللہ کا حکم ہے جو میں مان رہی ہوں میری خوش قسمتی کبھی اپنے دین پر شرمندہ مت ہوں کبھی اپولوجیٹک مت ہوں کبھی امبیرس نہ ہوں باڈی لینگویج آپ کی بتائے کہ آپ پورے اعتماد کے ساتھ پورے فخر کے ساتھ سوچی سمجھی بات کے تحت آپ اس دین پر عمل کر رہی ہیں آپ کا سوچا سمجھا فیصلہ ہے نہ کبھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے نہ کبھی آپ کی آواز لرزنے کاپنے لگے نہ آپ شرمندہ ہو کر ہنسیں اور اپنا حجاب کھینچ کر پیچھے کریں کہ ہم نے بھی جھمکا پہنا ہے کوئی ضرورت نہیں وہ سمجھتے ہیں زیور نہیں ہے آپ کے پاس سمجھ لیتے ہیں ان کو آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے ختم آپ کے ساتھ اللہ ہے ان کے ساتھ دنیا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے اصل خوش قسمت کون جس کے ساتھ اللہ ہے کیا غم ہے جو ساری خدائی ہے مخالف کافی ہے جو ایک خدا میرے لیے ہے اللہ اور اللہ کے فرشتے آپ کے ساتھ ہیں آپ رسولوں کے راستے پر ہیں اور رسولوں کے راستے پر ہونے کی دلیل کیا ہے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا جو اس راستے پر چلے گا مذاق اڑے گا اس معاشرے میں رہتے ہوئے مذاق نہ اڑنے پر پریشانی ہونی چاہیے کہ کی کیوں کیوں نہیں میرا مذاق اڑ رہا اور اڑتا ہے کہ یہ الحمدللہ للہ الحمد فرمایا کانازا ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے تب اللہ نے نبی بھیجے سیدھے راستے پر چلنے والوں کو بشارت دینے والے اور غلط کام کرنے والوں کو ڈرانے والے ان کے ساتھ کتابیں برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلاف رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کریں اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے بس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے اللہ نے اپنے عزن سے اس حق کا راستہ انہیں دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے پھر کیا تم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ مل جائے گا حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ان پر سختیاں گزریں مصیبتیں آئیں ہلا مارے گئے حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی اس وقت ان کو تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے اب یہ آزمائشیں کس پر آئیں گی اس پر آئیں گی کہ جس کو اللہ نے جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو جو ادخلو فسلم کافتن ہو اس پر یہ حالات آتے ہیں منافق پر یہ حالات نہیں آتے اس لیے کہ منافق تو اپنا اسکیپ روٹ کھلا رکھ کر آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے سخت بلائیں اور مصیبتیں انبیاء کو پہنچیں اور اس کے بعد جو ان سے قریب تر ہوں لیکن دیکھیں یہ مشکلات بھی مسلسل نہیں رہتیں مستقل نہیں رہتیں جب اللہ کی مدد آتی ہے تو نہ صرف مشکلات دور ہو جاتی ہیں بلکہ حالات پہلے سے بہت بہتر ہو جاتے ہیں تو کبھی مایوس نہ ہو ہر رات کے بعد دن ضرور آتا ہے مشکلات چلی جائیں گی ضرور اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دے گا یس الونا کا ماں لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں جواب دیجیے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر رشتہ داروں پر یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا اور وہ تمہیں ناگوار ہے دیکھیے اسے کیا پتہ چلتا ہے مسلمان ناوزب اللہ کوئی خون کے پیاسے بلڈ تھرسٹی نہیں بیٹھے تھے بلکہ ان کو جنگ کرنا اچھا نہیں لگا لیکن فرمایا ہو <تَعْلَمُون> سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے کوئی چیز جو ناگوار لگتی ہے ہو سکتا ہے بلیسنگ ان ڈسگائز ہو تلخ حالات کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لینا چاہیے اللہ کے فیصلوں سے ٹکرانا بیکار ہے فرسٹریشن کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا کوئی پسند کی چیز ہاتھ سے چلی جائے کہ دیں کہ اللہ نے میری بہتری اسی میں رکھی ہوگی یس النا کا نشار الحرام قطعی لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ اللہ والوں پر بند کرنا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 ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا وہ رحمت اللہ کے جائز امیدوار ہیں اور اللہ ان کی لجسوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے نوازنے والا ہے یس النا کا انلخمر میسر کلفی حما اِسم ال و مناف لس و افم اکبر من میں پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے اب یہاں پر ابھی شراب کو اور جوئے کو حرام نہیں کہا گیا اس لیے کہ عرب معاشرے میں لوگ کثرت کے ساتھ شراب اور جوئے میں ملوث تھے ابھی یہاں پر صرف ایک فیلر دیا گیا ہے تاکہ قطعی حرمت آنے سے پہلے پہلے ذہن تیار ہو جائیں یہ اسلام کا مزاج ہے اسلام پہلے ذہن سازی کرتا ہے پھر قانون سازی تبھی قانون بھی کامیاب ہوتا ہے جب لوگ مینٹلی اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں شراب کو ام الخبائف یا ام الفواہش کہا جاتا ہے جرمنی کے ایک ڈاکٹر نے کہا کہ اگر شراب خانے یعنی کہ بارز بند کروا دیے جائیں تو میں اس بات کی گارنٹی لیتا ہوں کہ آدھے جیل اور آدھے اسپتال بے ضرورت ہو جائیں گے اس کے سٹیٹسٹکس آپ کو کہیں سے بھی مل جائیں گے انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ لیجئے سرویز دیکھ لیجئے کہ الکوہول ریلیٹڈ ایکسیڈنٹس ابیوز بیماریاں یہ تو اپنے منہ سے بول رہی ہیں کہ اگر اللہ نے نہ حرام کی ہوتی تب بھی لوگوں کو رک جانا چاہیے تھا اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے شراب سے روک دیا اور جوئے کے نتیجے میں جو نفسیاتی بیماریاں اور خرابیاں ہوتی ہیں وہ بھی واضح ہیں بالکل اور اسلام کا انصاف دیکھیے کہ اتنی بری چیزوں کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ ہاں یقینا کچھ نہ کچھ پارشل کچھ نہ کچھ جزوی فائدے ہوں گے کوئی چیز فائدوں سے کلی طور پہ خالی نہیں ہوتی لیکن ریشی پروپوشن دیکھنا ہوتا ہے فائدہ تھوڑا ہے نقصان زیادہ ہے تو زیادہ نقصان کی وجہ سے کم فائدے کو چھوڑ دو اسی چیز کو پوری طرح چھوڑ دو جو زیادہ تم کو نقصان پہنچائے وہ یس الونا کا <يونفقون> پوچھتے ہیں ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں قلع فرمایا کہہ دیجئے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو سب پلس ویلیو جو ایکسٹرا ہے دے دو عظیمت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو تو جو بھی ایکسٹرا ہے دے دو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عظیمت کے مقام پر زندگی گزاری جو ایکسٹرا اتنا سا بھی ہوتا تھا ایکسٹرا تو کیا اپنی ضرورت روک کر بھی آپ اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے تھے تو آپ نے تو اعلیٰ ترین معیار قائم کر کے دکھا دیا اب جو اپنی مرضی سے اور اپنی ہمت پاتا ہے اپنے اندر اس معیار کو پانے کی کوشش کر لے اور کم تر لوگوں کی بھی گنجائش رکھی ہے جو اتنا نہ کر سکے ان کی بھی گنجائش ہے کہ وہ کیا کریں وہ پچھلی آیات میں آ چکا اسی طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو حدیث میں آتا ہے نا کہ انفق انفق علیہ کا خرچ کر تجھ پر خرچ کیا جائے گا حدیث میں آتا ہے کہ ہرس اور بخل اور ایمان کبھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے وہ یس النا کا پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی طریقہ اختیار کرنا بہتر ہے اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو اس میں کوئی مزائقہ نہیں آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں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 کا تعلق اس کا ذکر آ رہا ہے شادی کوئی وقتی عارضی تعلق نہیں ہوتا اس کے بہت دور تک اثرات جاتے ہیں خاندانوں کی بنیاد پڑتی ہے اور اس کے شادی کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے آخرت تک اس کے اثرات انسان تک پہنچتے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کر دیکھ بھال کر یہ فیصلہ کرنا چاہیے ظاہری حالت کے علاوہ باطنی حالت دیکھنا ایمان کی کیفیت دیکھنا بھی بہت ضروری ہے وہ یس الونا کا پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ پاک صاف نہ ہو جائیں کتنا کلیئر ہے ولا تقرب ہن نہ اس سے پہلے فرمائے فا تزل النسا فل دور رہنا ہیز والی عورتوں سے مراد ہے تمہاری بیویوں جب حیض کی حالت میں ہوں پیریڈز میں ہوں ان کے قریب بھی مت جانا یوں محسوس ہوتا ہے کہ قریب پھٹکنا نہیں چاہیے کہ بیوی اگر اس تحفے پر آ کر بیٹھ جائے تو چھلانگ مار کے دوسرے تحفے پر چلے جانا جو ہی بیوی ایک دروازے سے کمرے میں داخل ہو تم جھٹ اس کمرے سے باہر نکل جانا یہ تو یوں ہی لگتا ہے قرآن کو اگر ہم صرف لیں تو یوں ہی لگتا ہے لیکن نہیں حدیث ہمیں بتاتی ہے بیان کرتی ہے کہ کیا کرنا ہے کیا مراد ہے یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیا لگاتے اور میں حیض سے ہوتی تو مراد کیا ہے یہاں پر صرف میاں اور بیوی کا وہ خاص تعلق ہے جس سے روکا جا رہا ہے اور اس میں بھی کیوں جو میڈیکل ریزنز ہیں وہ اپنی جگہ ایک بات یہ بھی فیکٹ ہے نفسیاتی طور پہ کہ عورت ان دنوں میں آمادہ نہیں ہوتی عورت کی طبیعت نہیں آمادہ ہوتی کہ وہ اپنے شوہر سے یہ تعلق قائم کرے